اللهم صل على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى اله وصحبه قل غدق والصافا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ نُفَسْقِلُ الْآجَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی سید یا سیدی یا حبیب اللہ صدر صاد استاد الق حضرت مولانا قاری محمد گوہر علی بانی مدرہ سامع السلام علیکم حمد و سنا درود ختم و و تحیت و و دعا ہے رب جل مجدہ توم ہر شرف اتنے تو محفوظ حق بولنے حق دوتے چلنے اور حق دے ہی مرنے کی توفی عطا فرما دوستو موضہ محمد شاہ مدرسہ شکوریہ غوطیہ دا آج دا جلسہ عام شہداء کربلہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دی بارگاہ علیہ دے اندر نظرانہ عقیدت واسطے منقل ہویا ہے شہادت امام دا دتکار ابو العالمین خط مستقیم چلنے توفیق بخش جس محفل ہیں موضوع تو پہلوں چند گل جناب گوش گزار واسطے کہ سڈے جڑے ایس وقت سنی اخیشن والے نے ادے شیا بن اور شیا بن بزرگاہ ندی فکائے گرام بد مذہبوں کی سختی نختی منع کیا مختار مشہور فقہ ہنفی کی کتاب جڑی انہوں کی ہی کتاب ابدر منتقا شرخا ملتکل اس دے اندر فرمایا کہ محرم شریف دے دن ہے محرم شریف دے خالی شہدا کربلا دا ذکر نہ کیا جاوے چار کا ذکر کر کے پھر ذکر کیتا جاوے تاکہ مشابہت بد مذہبی نہ ہو جائے صاحب گر مختار کا فتو میں بخار آلہ حضرت امام سنت فاضلے بریلوی فتاو روی شریف ہے کہ محرم شریف کے دن دو رنگ تین رنگ لکھے نے فرمایا خاص طور تے محرم شریف دے دن پائے جائیں کالا تاکہ مشابت نہ ہو لگاؤ وجہ جدوں رنگ اتلا رلنا شروع ہو جائے گا تو اتلے تو بچائی رکھو تاکہ دل والا رنگ نہ رل جائے سگیو اس واسطے کیونکہ میں ممبر رسول دی وراثت دے حوالے جناب دے سامنے حاضر ہونا وا اس واسطے اس وراثت دا صحیح میں کوشش کرنا ہونا کہ حق ادا ہوا تاکہ میں اس نے بہ کے مجرم نہ بن جان اس واسطے میں تننا کہ سڈے غم والی مشابہت آئی ہوں دل بھی کافی رلنے شروع ہو گئے غم حسین محفل نہیں ذکر حسین دی محثل. غم انہوں کے بارے کیونکہ وہ مریا بھی سمجھتے ہیں اجڑیا بھی ذکر ساڈے بارے ہے کیونکہ اصان آپ سرکار شہید سے زندہ سمجھنے رہے ہیں بسیا سمجھنے اجڑا نہیں میری گل نہیں سمجھے توجہ نال بولو سبحان اللہ اجڑے لوگوں محفل نہیں لگتی کتھوں کتھوں دنیا آئی بیٹھی میں آیا کاری صاحب کبلا اہتمام فرمایا ایمان نال درسوید فرمایا یا امام حسین جنہیں کوئی کسے پاس نہیں اہتمام کرتا اصل کنجر وہی اجڑا हर पास जिन्होंने जिक्र दहफला सदके जावा लोग नजराने जाना है मुहर्रम का दिन चढ़ता जाए तो हर पासे याद हुसैन है जी ताता छिड़ जाए उन्होंने कौन आख सका उजलिया होया को चवल का पत् ही आखेगा सियाणा ते आखेगा कि जिम्मे हुसैन वसै जग त वसैया ही नहीं قسم خدا بھی کر کے آنا پاک حسین نگاہ کرم فرما چھوڑیے وہ بھی ہے چشتیاں کبلا آلم نو کیسایا حسین وسایا ہاں میں بھی سنتا آیا کہ اہل سنت جس دن کوئی بزرگ وصال فرماے شہید ہوئے اس دن ارس ہوں کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ اور ہوں نے کہ نہیں بزرگ محفل ہو جی؟ سارے مقرر بیان کرتے ہیں جی ارس کا مانا ہوں شادی اچھا سارے شادی دا دن منانا غازی علم علمدین شہید ہوا شہید ہندہ اور سندہ یا غم ہندہ ہے اچھا سیدنا امیر <سیدنا> حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بانگو میرے خیال دے کوئی دردناک طریق کے نار شہید نہیں کیتا گیا بام امام مزین میں جنہ حضرت امیر حمزہ سرکار دے شہادت دردناک ہے نہیں کلجا کائی چبان پہ جی آزاد کٹے جہاں نے مسلے کیتے جا رہے نے ہوٹ وڈے جا رہے نے اتا ستا کے ان شہد آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایسا دکھ ہوا اس کا کہ آپ سرکار نے فرمایا تھی ہاں اس واشی نزرت واشی صاحب بھی بعد بن گئے انہوں نے آپ نے فرمایا سی کہ ساوے تو مسلمان ہو گیا لیکن میرے سامنے نہ آیا کر میں نو چاچے دا دن یاد آگے لیکن افسوس ہو سی کسی پاسے حضرت امیر حمزہ دا دن ہم منایا جا رہا ہو رہے. شہادت سم سد حمزہ ضرور منایا جا سد امیر حمزہ ضرور منایا جا شہدا تذکرہ جدو ضرور کیا ہے لیکن یار گم تو کسی پاس نہیں میم نہیں لگتی جو سوا لکھ صحابہ گئے سوا لکھ نبی گئے نے اللہ گئے بڑے بڑے شہید گئے نے ہر زمانے کے ولی جانے اندر ارس منا شادیاں منا ان نظرانہ عقیدت پیش جے ذکرے خیر کرتے جے کوئی غم والی گلے چ نہیں آؤں وہ لگتی ایک امام حسین وگاڑیا گی فرمائی جاؤ میرے سوال دا جواب لاؤ سمجھ آئی نا توجہ یار کسے سوال دا ان سر ڈائی رکھنا اور گل کسے سوال دا جواب پٹ لیا اصل چس والی ہاں میں سوال کر جانا کواب دے وجہ کی ایک نو کیوں اگے رکھا جے کام واسطے باقی سب جو منا اس کا کام کیوں تعلوم ہو جائے ون سے جہی سڈے باہر بارلے آئیے انسا دیا نقل دی مشابت کر کر کے لیا ہے وہ امام حسن منا منا علی منا منا حضرت نہیں منا منا کوئی نہیں معلوم ہوا یہ تے حرام ہے تا امام کدالی اور اللہ دلیا امام پا کئی لکھیا کہ وہ اس طرح کسے ورڑے بیان کرنا حرام ہے تاکہ گم تازہ کرنا تو مشابت نہ ہو ذکر کرنے ضرورت امام حسین حقائق بیان شان بیان کرنے اہل پیدی بیان توجہ نال بولو سبحان اللہ اے میری ایک گلو اگوں تو جا بئیمان کوشش کرے حسین ہے اہل سنت آن کے بکواس کرنا جا کر پا دو مار اتنے اللہ سونے کے فضل و کرم لال نہ کوئی کالا درو ہے اصا ذکر حسین کرنا اللہ سونے کے فدلو کرم کرنا جہابات دوسری میں آم کرتا ہوں کہ تازی میں اہل بید محفل تو ہی ہندو نہیں بیبیا پاک واقت کچھ اپنی طرفوں کچھ سن سڑ کے پڑھ پڑ کے تے بیان کرنا کہ بی بی دی چادر اڈ گئی وال کھلے بی بی گرفتار ہوئی پھر پھرتی تے کدی دے کول کلوتی ہے کدی کدے کھلوتی کلوتی یہ جنیاں نا اے دشمن تے کر سکتا بیان سجن نہیں کرتا ंचायती बंद बैठे जे मोटी जी गल करना अगर होगा इज्जत चादर कोई, कोई जजन हो ना मिट्टी पावन की कजन की कोशिश करेगा जुश्मन होगा हर थां उछाल करेगा معاشرے بھی یہ اصول پی سکتا او نہیں کہ سجن ہمیشہ بےستتی لکا کجدے نگیا نہیں کرتے جی بل فرد سنگیو اس وقت کوئی انج کا کام ہوا بھی کرنے والے کافر بئیمانہ کیا بھی رنتی میں ضرور تکھا گا کہ جڑا سجن ہوے گا نا وہ بیان گوارا نہیں کرے گا لکاؤ دی کوشش کرے گا دشمن ہر سال نمے رنگ کرے گا دشمن کوشش کرے گا خوشحال سجن کوشش کرے گا چھپاوا جڑے ہر سال اس واقعے نئے رنگ اس رنگا کنجر دشمن تا ہے جڑا امام گزالی احمد رضا بریلوگوں سجن ہونا انہیں عظمت اگمت بیان کرنی مگر ان کوئی گل بے والی بیان کرے گا گل تو یار سانج آ ہے کہ نہیں آ گئی توجہ بولو سبح تیسری گل میں انج د اشار جمام پاک کی کردار خوشی ہوگی وہ بھی سننی دحفل چ جائز نہیں جائز ہے کوئی بکواس گے اس محفل مشہور شیر لگے پھر جن کو دھوکے سے جن کو بیٹھے بٹھا ستایا گیا اللہ اکبر یار ایزتی اہل بیت اور بالخصوص سیدنا امام علی مقام کی سننی تو ہوئے دھوکے سے ہو بلایا گیا نہیں پتا کہ دھوکے چاول والا بے وقوف اقل مند کدی کسی دے دھوکے نہیں نہیں اچھا دیکھو بے وقوفی درنگی چال ویخو ادھر آخی جان گے دھوکھے گئے ادھر آن بچا کیوں سچی بولو گے ادھر آخی جان گے بےڑا دین کا ڈبا سکا میرا امام آخیا بہتر داں گا پر بیڑا تار دا مونج کٹی جی دھوکھے کیوں کی بلا جی آنے پیا بیڑا تارن گیا ہے تو پھر جان دیا بلگت ال حیران کتاب بلگت ال حیران ہوں اتے آ گئی ہے دوبندیت یہ بکواس دو بندیت شامل ہو گئے اور سارے کھتڑی پکی کھڑی ہے من تو سنی کھاوا چھاوا نظر آلگا بلغت ہے کتاب دیوبندی دی کیڑا دیوبندی حسین علی وان بچروی رشید گڈوئی کا شگرد میاں والی دلے میاں والی وا بچر میں اتے تقریر سے بھی گیا اس بئیمان دی بلغت تو حیران لکھا ہے باللہ من احمدالک ایک شعر کی کور کورانا مرو کور کورانا مرو در کربلا نہ یفتی چوں حسین اندر بلا کورانا مرو در کر تا نہ یفتی واگو حسین کر بلا جا تاکہ حسین آگو مصیبت چس جا ہوں ایک پاسے اندھی بکواس لے یعنی وہ پیاد کہ امام حسین او کے گیا وہ دھوکا کھا سا پتا نہیں جنا کسے جانا ڈگ پیا مسیبت پچھتا رہا میں کر تھا یہ ان کی بکواس درواز کی پیا ہوں جن کو دھوکھے سے تفے بلایا گیا गल तो दो बंदी रल गई है तो सुनी कि तवज्जो नहीं फुरबाई नेहरवीवीं खीर तुलन दे सौखी शिया पूरी देख खा जावजो नहीं क्यों देग तुलन कोई कमाल नहीं اللہ والا سچا ہاں مجھے مجرم لاؤ قصور لاؤ میں لکھا قصور کردہ اللہ تعالی مینو باہر چھوڑے جو میں اہل سنت دا اوہی عقیدہ محفوظ اپنے سینے بھی رکھنا وا تے تھے تک بھی پہنچاو گا جڑا کھا لے سکھا پڑیا اللہ والا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں بے ادب کس تاک کے کو سنا دے اے حسن بے ادب کس تاک یہ ہے سنی داستان اہل بیت جا... آسان آسان سنی دا کرنا داستان اہل اے انداز ہے جڑا سنی سمجھ آئی نے ذرا تبجو نال بولو سبحان اللہ اگلے اگلے کی چی پیادہ جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا کبھی کوڑا بندہ ہوں وہ جڑا جوڑ پیا مارنا اندر میری بےزتی ہونی کی کی جانا ہوں پوچھو جی بیٹھے بٹھائے ستا گئے بیٹھے بٹھائے توجہ امام حسین مدینے شریف چلے نے بھی بہت نہیں کرنی پہنچ گئے نے مکے چ مکے چلے کربلا کربلا پہنچے ہاں جی آخر تسلیم نہیں کرنا بہت نہیں کرنی کوشش کرنی یہ ہٹا دوجو ایسا لما سفر ہزار میلوں کا ہوا ہے یہ ہال بیٹھے بٹھائے تھے نزدیک بیٹھک اوی ہوں तवज्जो नहीं फरमाई नहीं मैं दसो तो सही बैठना कि बैठे होंगे तो सताए जाते मदीने के जोड़ा आप सरकार का घर मुबारक सी उदू निकलते ही नहीं जे सजना उ तो यार मेरे बेटो नहीं توجہ نال بولو سبحان اللہ بیٹھے بٹھا ستا ہے گیا او جی بیٹھے ایڈے لمے ٹر کے پھر بیٹھنے والے سدکے جا شیر لکھن والے سگیا امام حسین رضی اللہ تعالی آپ ازیمت دمل کر دیا ازیمت دے رخصت سے نہیں عظیمت دے عمل کردیا میرا پاک حسین یزید دی حکومت ختم کرنے بیٹھا بیٹھا بیٹھا تو میں بیٹھے اصا بیٹھے ہوں ایسے کوشش لگے رہے کہ ہاں ہووے ہو پوری شریعت کنڈے شریعت کنڈے دی تول دا ہوگا آپ سرکار پوری کوشش کی آخنا بیٹھے بٹھایا ستایا گیا بیٹھے بٹھایا کسی نی ستایا جاجے پیر بیٹھے انہوں کو ستا ستا جاگوں کسی بات والے ستا کسی مجرم نتا جدو حق سے چلتا ہک بولد اسے اگلے ستا امام حسین نی ستایا گیا آپ شریعت متاہرہ کی خاطر قدم اٹھایا ہر رہے نے پھر آپ جو کچھ ہو چکر نہیں نہ منسوخ کر جنہیں امام سرکار کردار خوشی کی امام علی مقام سرکار تحمت لائیے ہکے امام حسین کوئی اتنے بہن والا چکر کی دنیا دو لے ویڑے میں بھی پاوا نا مینو اللہ تعالی گلا دیا ہاں میں بھی روپیہ تی تی ہزار پناہ پنجہ ہزار منسکنا لے سکوں کہ گنٹا لاوا گاڑا پاوا گا تو رواو گا جی میں پر بکواس مار کے روا حرام سمجھنا جی نال دس کہ شالا وشن یہ کون پہ آخری ہے باللہ بلا لالک کے وہ تو لے نام ہے اپنے لانگے چ لینے جی میں کسی مراسی تھی کا نام لینا ہو تو این دینا کہ سدا تیبا نعوذ باللہ بلاہال سید سیدہ پاک زینب سرکار بارے یہ آخیا جا رہا ہے وہ آپ آخری نہ شالا نہ بہنا جس ون کا ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا یہ ہوں وہ باہر پاس کی باہر کی کند ٹپ کے سارے آپ شہ آئیے ہاں جی اگوں علم کونی نہ ایمان نہ روشنی بھی اگو, اگو قوما قوم بٹن رکھیے ہوں ایمان دس بھائی سیے داک بیبیاں سبق دے گئی بھائی ہائے ہائے حسین جو ہوا ساڈا براہ بچھڑ گیا شالا ਦੇ دے نہ بچڑ دین بھی خاطر قرآن کی خاطر کسی دا بھرا قربان نہ اے سبق دے گئی نے پاک نبی پاک دے خاندان میرے پاک نبی اہل بی تمنا اور حسرت کے ساڈے لاکھ ورگے ہوی قرآن تو واری قربان کر چھوڑیے توجو البلو سبحان اللہ پر کر کرا چبلا نہ عشق کی چس کسے وی سیا آندے نے سن بھونڈ ٹور بھونڈ بوڈ تر پیا پروانے دگر آخ لگا جائیے ساری بھی لوا چار اگے ہوں جڑا سی نا وہ پروانا اتنے جانا جا کام جانا سڑ گیا جہا بوٹ سی نا وہ ہوں شما آس پاس چار پاس چکر اس لایا لا کے منہ لاوے پچھا منہ لاوے پچھا ہاں جی کہ یار پروانے نو آ کے جنگ پر کام نہیں ہوتا وہ جی میں کسی اکھے شہید ہونے کو جی تو بڑا چاہتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے واہ سب کے جاسکاج आप जो ना मुरादाई खड़े ने बदमाश दिड़ी जनाब जी, जी फिल्मा देना गबारा नहीं चलना पदों आप नश नहीं लगी भूट आपे आखे दुनिया شراسی نہ سونا قسم خدا نہیں جڑے اندیاں بکا دے پھر میرے لڑ آن کے بہ کے, کے گل کر سبق کرنا سننی ہے. میری زبان و یہ کوئی گل نہ میں ختم کو مانتا ہوں میں سنی ہوں نہیں चश दिन पाक हुसैन खानदान वे सड़क के जावा सखी सुल्तान बहु बाहू बोलिया फरमांधी गल अ दो ईश्वत माचा ले लोग या ओ लो दे मती देवन पर आशक मत ना नारे نام سبحان اللہ سبحان اللہ جات بول سبحان سنگیا سلطان دسیا وے لوگ کتنا دے نا جا جا جا اور خرائی کام کرجڑ جائے گا فلان ہو جائی کھے گا پر لوگ اے دے نالے متعلے جڑے آخر نے شالا بھی کی انٹا پڑے سلطان دس دے اجا نے دو مکوف نے آن جانے سمجھ ہی کوئی نہیںشکری چس چکی نہیں کسم خدا دی کر گیا آنا پاک ہرسین میرے نانے کی جاؤں ادھر ویخ سورت یاسین پاک جمرکاشن کا ہے حبیب نجار جنہوں دا نام لکھیا لکھا ترخان ترخان قرآن یا سیم کے ہلا شریق مولا دا دیوانہ آندرا نکلیاں پہ آندر نکلیاں پہنو آندرا نکل گئی نے لتڑیا پیاو لے تھلے پر اس حال چی پیا طائفه قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين कौम पिछली अल्लाह मैन बख्श दिता यार कौमी काश है मेरी कौम पिछलिया पता लग जा मेरू लग मेरे बख्श भी छ्या वे ना छड़ सू نکل پہ وہ پیا کلا ہائے ہوئے میری پچھلے خبر ہو جاتی کہ رب میں بخش نہیں دتا وے نالے بڑا پچھا پتا لگ جائے روا پٹا سی پیا ہایو میں توں کر بیٹھا وا یہ خاندان روا پیارا سی پیا حبیب نظار ہونا میرے حسین چار نہیں بن سکتے ذرا توجہ نال بول سوال ساڈا کلنڈر لاہوری اقبال فرمانا جفا جو میں ہوتی ہے جفاج میں ہوتی ہے تم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں راجی دیا بول سبحان اللہ एक एक जनाब जी हां इंजे विवान इंजीय डेरेशी हो सकते ने अल्लाह दे इंजा नहीं गल कर सब वाल रब सोने वलिया पिछले चलने मनाने उन्होंने पक् नहीं मार सकते साडा खाला गुलाम शहीद कोट मिठाला फरमा سنا سوڑا گلا جی بول سران اللہ خاجا غلام فرید بکھر دے میرا سیدھی گل نہیں ہی خاجا غلام فرید اللہ دلی دی گل کرنا وا سڈکے جاو خاجا فرید ہے لکھ لکھ سون دکھڑے لکھ لکھ سون سو سو شکر جو آیم پڑے بے شک زربی حبیب نبیب حجیب للی اجیب بول <تصفح> سبحان <تصفح> سرکار خاجا فرید فرما ہے زبیب اربی کا لفل میوے آشمش نو آخبے میوے نیچیے دراخ جی نو آخر اربی اچھ زبیب آخر خاجا فرید فرما ہے سانو یار دی چوٹ سرب حبیب زبیب یار دی چوٹ سانوے وگو میٹھی لگلی जो नहीं फरमाई आख आख सुबह व पाक नाना है फरमावे जिना नाना पाक फरमावे میری, میری تمنا کاش اللہ دے رستے دے اندر, اللہ د دے رستے دے اندر میں قتل جا پھر زندہ ہوا پھر قتل, قتل جا پھر, پھر, پھر, پھر, پھر زندہ ہونا چھپے فرما رہے سڑکیں جا فرما کاش میں مولا دی خاطر بار بار قتل ہو اس کی آل اولاد اگو ککیے چاہے وہ یہ کم کسی نال ہوئے جڑا ساڈے ہو معلوم دے دے میرا جتر مراسی کا ہو سکتا میرے محمد اربی شریعت بیان نہیں ہو سکتا بول بول بول سبحلہ رجینا بول سبحان اللہ افسوس اس گھر کو لگ لگی گھر کے سچ کے تو ادھر ادھر کن بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا مجھے رہدنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے راہدن میں تو راہبری کیسی دنوں میں تو راہبری کیسی راہبرو تم میں رہدنی کیوں ہے سونا جنگل اندھیری شائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری شائی بدلی ने कोई ना मैं, ने, मैं ने ना अपने चट ना चट मैं जदो आपने जदों आपने दीन नु, दीन ना <coughs> जदों आपने دین نہ کباڑا کی جا موڑ میں تاکہ میرا بھی کباڑا ہو جائے میں چڑا میرا بھی پکا نہ رہے جس قوم میں خطیب کاسم جنڈی سے جافر قرشی ورگے ہونے کتنے بچے لگے کدی شاہ کوان ہزار بھی ہوتے سن جی آلہ حضرت بریلوی پیر میرے شاہ جیسے مرد ہوتے حق حقیقت کا پتا لگتا شریعت وہ جیسے جافر اس علاقے دا پتا نہیں پورے ملک دا پہ فریکستان دا پتا نہیں کتیق بنیا پیٹ اس دا موضوع اگلے دن میں سنیا آ جی آگے دی آگے میری آگے دا آج دا میرا موضوع کچھ ماریا انہیں آم باوا نیڑے بننے اگے شریعت کو اکی جدو کاری صاحب گور والی صاحب وقے شریعت کی گل کرے جا بال ساحب سے پہلے ہی آپ پرانی جنگ لگی آشکے آشک میں کیا یار باقی ٹھیک ہے تاری مسیح مایا کنجرو اصل سنتے آئے جو آشکا کی مسیح اہی ہے جی محبوب خدا بڑا شک مفیت وکری سدکے آشک جنہی اللہ دے محبوب میں آخیا میں جافر پوچھو میرے ایک سوال دا جواب تے شریعت کرائی بیٹھا جنگ جان ایک منے شریعت ایک منے عشق ہو گیا پوچھو مجھے کدیت جی یہ دس امام حسین کال سن جی آخنا آپ سرکار شریعت تو خالی بننے ہوں جے امام حسین ظالمہ عشق تو خالی عشق تیر پیو مڑ دنیا عاشق آئی کوئی جی آخری امام حسین سن شریت عشق امام حسین شریعت کو کھا لیے لڑائی کا دیں لال جیو دھد دھ مکھن ہو شریت رب ربڑ شریت جی شریعت جدا جا کر بےمان جہل بھی نسل ہو سکتا ہے محمد اربی نہیں ہوا یہ سجنا میری ابتدائی گلان سن جے عقیدے کی سلاح دی ہون موضوع والے پاسے, پاسے پہ آؤں گا موضوع کی یہ حسینیت بلدی یزیدیت اور یہودیت کا مختصر تعارف حسینیت کیسا گا یساگا یوتا تاکہ پتہ لگ جاوے حقیقت کھل جاوے حسینیت کلیدیت کلویت کل جن شیشہ نظر آئے گا میں حسینیت آسیاں شکر ادا کرے گا کہ چلو رب سونا راہ جی اگلے نصیب ہو جاوے گی خبردار واسطے رکھنا کہ حسینیت مد مقابلے مقابلے جنہیں چیری دو بیاں حسینیت سمجھ نہیں آتی ہمیشہ بزرگ لوگ فرما نے مقابل چیز عدل شان خبر دپال دو دکھ دا پتا سکھ نال سکھ دا پتا دکھ حق کا پتا کفر دا پتا ایمان نال یہاں یہ تریقر بلال امی جلام مجدول کریم لو وی ل قرانے مزید جب ابراہیم دل کری اتے نمرود دخل کرائے جی جا کلیم دلکر اتے فراؤن لایا کھڑائی رب واہ الا شریف مولا بئیمانا ایمان نالیا نو کٹے رکھ کے بیان کر دے تاکہ راہ ایمان والوں کا کھلتا جائے بئیمانا بھی کھلتا جائے مولا قرآن اتاریا اسے واسطے بھی سجنا سارے رلا کے رکھنا منافع ایمان اس چیز کا کھل دے جان تا مولا فرمانا وا کر بین سبیل مجرمی اللہ فرمان آیا تو تفصیل طرح بیان کرنے اور مجرم دراہ سن حسین حسینیت کی درویش حسینیت یہ آئی کہ حقے شریعت خود چلنا اگر شریعت دے داہ تو ہٹ جائے ہاکم شریعت راہ تو ہٹ جائے تو بادشاہ تسلیم کرنا رخصت کا دلوں تسلیم پھر بھی نہ کرے دل چرت نفرت رہے یہ رخصت مجبوری کے تحت ان کرنا رخصت لیکن عظیمت دے ازیمت رخصت اتلا درجہ ہی पक्के पक्के शाना उचिया शाना वाले बंद कम आ कि भावें मेरी कुली कख ना रवे मेरा अंदर जो मनता नहीं मैं जाहिर भी मनना नहीं توجہ نل بول سبحان سدکے جاوا میرے امام مقام سرکار آپ دا ادیمت والا مقام تسلیم سلیم جفرت سی امام حسین ظاہر نفرت رکھیے ظاہر غیرت خادی آپ سرکار نے یہ نہیں سوچ بنے گا کی آپ سرکار پوری کوشش پائے گئے نے قسم خدا دی کر کے آنا سدکے جاوا میرے امام مقام سرکار نے ادیم عمل کیا کر کے جدو مکے مکھو فیل جا رہے سن آپ رستے بندے آٹا دا جا میرے امام علی مقام سرکار نے فرمایا میں اپنے نانے پاک نو ویخیا وے ان جو مین حکم فرمائے میں بغیر دسن تو بغیر کھولن تو پورا کر گزرنا وے سدک جوا صحیح روایت کتاب جڑی گل میں میرے والی مقامی مد عمل سرکار حسینیت ہوئی کہ جناب والا آپ حق دے قائم رینا جو کل شاہ ہٹن لگے تو جی دل تسلیم نہ کرنا ہرٹر نکرے دلو تسلیم نہ پچا کر لیکن بھی فیتریاں خطرے کو محفوظ ہوا بجا زہری طور پر من لینا ہے زہریتا لیکن دلچ کرے رخسط آدمی مت سیمام حسینیت دے جی دلوں نفرت سی امیں ظاہر نفرت کا اظہار ہوے جی دل ظاہر غیرت ہوے میرے مامے والی مقام کی اسی کام تو آوے غیرت غیرت. جب ہات غیرت امام حسین حاکم نو تسلیم نہیں مننا کیتا ہی نہیں جو برآ قبول کر لیاں نے میرے پاک امام نے سنگیا اے حسینیا تھی اے حسینیا تی جس نے پا کسین امل فروائے سبکے فرق دسا ہے حسین ایک ہے حسین سمجھا چھوڑا بول بول بولو سوست ہو کے سبحان اللہ حسین حسین حسین جمن تو حسین علی بیٹے نے پاک نبی نوازتے حسینیت بالغ نہیں آئی حسینیت حسین پاک کے کو بالغ ہوگ تک حسین نے اگے حسینیت دے رنگا دے رنگ دے رنگ کیوں حسینیت فرد خدا کا جڑا پاک حسین دھیا دے آیا دے وہ عظیمت والا فرد جڑا خاصے بار چکن کیتا حسینیت شریعت بدلے نہ تسلیم کرنا جو قربانی دینی پہ اے فرد خدا دا شریعت دا امام حسین کے اے بلکہ مینو اے فرض حسین خود لیا فرمائی خود لوگ تیری خاطر یہ امام حسین بالغ جدوں ہوئے نڑا ہے بالغ ہون تو پہلو تو امام حسین سرکار یہ نہیں دے ہاں اے نہیں سن و گزرا میں کرال ناج کرتے ہوں نے مولا نہیں پوچھتا ہوں ہاں سدکے جا میرے پاک حسین بال ہون تو پہلا ناز دے سن، دے نال نال ناز, ناز کرنے میرے پاک نبی دی شریعت حسین اوہ حسین سن کر کے پاک حسین نبی پاک نماز مبارک نماز دیاں پاک نبی تے چڑھ جسین حسینیت نہیں آئی نماز نہیں پیخ نماز خدا دیے ادھر رسول اللہ نے اللہ دے حبیب رب دیا گل رات دیاں گلان پہ کرتے ہیں کندے آتے شری آخری رب آخر حسین کی پیا کر نماز لمبی ہوئی حسین کے سا فرق ذرا بول چال سبحان اللہ ہوں حسین نے ناز کرتے شریت نیا برداشت پہ کر دیئے شریعت حسین جسینیت کندے حسینیت موڈیا آئیے پھر حسین دال مک گئے حسین سراپا نیاز بن گئے شریعت نال کر دیئے حسین نال وت جنادے قدم مبارک پاک نبی موہرے نبوت موہرے نبوت نماز لگتے سن موہرے نبوت میرا جملہ سن نماز موہرے نبوت جیر لگتے سن حسین جدو حسینیت آئیے شریت نے سر گوڑیا پیرا تھے ہونے قدم نبی پاک موہرے نبوت ات لگتے سن اج وقت آیا شریعت دی خادر پاک حسین سر مبارک گھوڑیا پیرے رلد حسینیت جن گوڑوں میں پیرے سر مبارک حسین کا رو لے حسینیت وہ حسین سن پیر نبی مہر نبوت لگتے سمجھ ہو جن دس کہ حسین تے حسینیت حسین کی فرق کھڑائی ہاں حسینیت سوکھی نہیں توجہ نہیں وہ فرمائی حسین نام ہو رکھ سکتے اور آلے علی اولاد نے حسین بھی رکھ سکتے کئی سید ہون گے جنہوں نام حسین ہونا فرمائی کئی دا نام حسین ہونا لیکن حسینیت تو خالی نہیں حسین حسین نبوت لگی حسینیت آر رہی رلدا فر گھوڑیا پیرا پھر اور مینو آخر میری جی گل کرن لگا کہ میرے پاس حسین سرور حسین اور سرور نانے پایا بول بول بول اللہ جہرا سرور میرے باغ گرسین ہر سینی واسطے سر مبارک گھوڑیا پیروں کے تھلے رلا کے آئے باگ دے، باگ دے، ان پاگ کے کندے سوارو کہ وہ سرور نہیں آیا ہونا پرسنگ کیونکہ آشک عاشق آشک نا سرور آخت نہیں آتا مثال بولو سبحان اللہ شہید بارے نہیں جو قربان ہو کے جانا تھے رب واہدہ الا شریف پوچھتا چاہیے شہید جنت جو ہونا نا جنتو رب سونا پوچھ یا اللہ سارا کچھ ہو چاہیے ہوگا کوئی چاہی چاہیے یا جی کر سکنا تو پھر میدان لوا کر سکنے والے منہ نا ایک وارا پھر چلوا کربلا لگی ہو ادھر یزید کھڑے ہوئے ادھر حسین کھڑا ہوئے वारो वारी तीर वजण पे जे लजत मैं आई तवजो न बोल सुभान ला ح روح شہید واپس یہ بیٹا سی باپ کی گل سر مولا گلان مارفت دیا نے مارفت والا تو نہیں مینو مارفت پیسے بھی आ, बिठा। बिठा। पुछा अगर मैं पूछा जाता ना अली दर्शा तेन मस्जिद चाहिए یا جنت چاہیے نے ایک حوالہ دے دیں شرح قصیدہ بد امالی امام اللہ قاری رحمہ اللہ ال میرے ہے عقدے دی کتاب ہے کسی کا بد ال امالی اسرا لکھاری فرما جی رب اختیار علی مسجد چننی یا جنت مسجد ہی وہ نہ سمجھی جی آپ بنا اپ کلینا والی پتہ نہیں کی کوشش जूर वो खजूर दुनिया جلوے حلور ساتری آئی اور او دنیا یا کے لالا مت دیاں چتیر کھجور وہ چھیات آئی وہ شیر سن کھجور دے وہ دنیا کے جلوے حضور دے جلوے حضور دے چڑیا دی چھات آئی وہ سن کھجور دنیا یا کے حضور دے جنوے حضور دے, دے باللہ سبحان سبحان اللہ پتھر دلالدھے آ بان لا کے کبدل کر دنیا آ کے جلوے ہلور دے جلوے ہلور جوڑ सुभा बेटे बाप जीमा इश्ार दे अली जन्नत लैनी है यस्जिद मैं आखला मन मस्जिद क्यों क्यों सुन इस वास्ते आ रहे लोग फिर ए جنت लिके خدا مستفا ہوسی مگر اتنے نفس اپنے خواہش دے حصے بھی ہے خوراں قصوراں لدیت کھانے आशिकला मैं हां ना अपने हिस्से शायद तलब करनी, करनी है सोने मैनू चस उथे आनी है जिथे सिर्फ तू होगा मेरा ना होगा सुबह अल्लाह جنت علی دے دے نفس دا بھی حصہ ہے مولا آه، آه، آه، پر, پر دیت دیت دیت دیت دیت نفس مرے گا, مرے گا اتے صرف تیری دید ہونی میں سر رکھا گا تیر جل بس جدا ج جنت دی بجائے مسجد منگے اے حسین کربلا کے میدان سبحان اللہ تا کر کے سگیا جس دن رانک ملتی ہے مرد نکاح ہو شادی کا دن نے میرے پا کس کر بلا مل سن ایک ہو سا بول سبحان اللہ دو صحابی بیٹھے نے جنگ ہونی سی یہ پہلو تیاری کر رہے ہیں پھر شہید جاؤں ہر دوسرا کی آخر وہ پھر پہلے سدکے جا محبوبہ میرے کن کٹ لگے ہاں میرا منہ بگاڑ چھوڑے میں کیامت والے دن رب دے پیش ہوا نا تو مینو پوچھے کی ہوا میں خاطر कसम खुदा कर चख लगी है, दिकर दिकर लग है। अच्छा, अच्छा, मैं पूछना एक पासे साबिका साबिक है वह प्याखदा मैं इंज होव इंज होव इंज होव इंज होवा तो फिर मैं बौला दी बारगा बौला पूछ की होया तो मैं आखा तेरी खातर हो महबूब न भी पता लगे जो आशिक आया खड़ा आशक हुसैन भी खलोते होव जिमें मेरे हो हैं ना ही हम दी चंगा खड़े हो میرا نہ بگڑے مہنگنا ہوگا تو پھر حرسین آشکا بھی سات کھلو جو آخر باپ سی تے تیری جنت دی تھان تو مسجد منگتا رسائن تیری جنت کی تھان کربلا سننی سہیلی خاجا غلام فرید کوٹ مٹن والا فرما چٹکا لوا आप फरमा ने सुनी सहेली सुखड़ सियाली बिरथड़े बिरहू आते पंथड़े आते सफर पेंडे सुननी सहेली सुखड़ सियानी चूढ़ी नहीं चूड़ी या मतलब यार अपने यारख मैं उस यार, यार करना ज्याण नदी की शरीय इश्क धोता हो यार तो यार तो यार� نفس کی علاش کند کھلا خرابے تو پاک ہو گیا ان کی سہیلی روان رو کول سمجھو روٹا خج مر جن بندڑے سخت بئی ल रा दे जवाद रोमन चुहस नहीं यार दर्द इश्क दर्द उठे उस सोने का हिजर फिराक दा तीर वजे तो फिर तीस निकले है करेवर सोना यह वक्त रख خاطر دنیا جبریل کلندر اقبال جبریل امیل کر بیٹھا سی نا بس کسی کسی آشکا دا مقام آ جا اس لیے کی بول جانے کوئی فرما نہ کر تقلید اے جبری میرے دو مستی کی نہ کر تقلید اے جبری میرے دو کو مستی, کی دو کو مستی تن آسان ارشیوں کو دا تو سوال تو کر بیٹھا تھا، مولا کیوں بنا کی؟ پر وہ جا رب فرمایا سا این مالا مالا تالا جو جاننا جاننا دے فرشتے کی مطلب فرشتے میں کربلا دا کوئی اے اے फरिश्ते हो लख कठे हो जिस दर्दानी देखी अल्लाह, मैं कसम खुदा करके आना मौला मौला तला पसंद ए नहीं जो बंदा फरिश्ता बनवा जो बंदे फरिश्ता बनना मकसूद तो इन पहलो ही फरिश्ता बना दिया فرشتہ نہ بنے فرشتے فرشتیاں تو آلہ تسبیح خالی پھر یہ خالی سب وردی ورد سی بردیش یار دی قربانی خاطر میرے مستفا فرمایا ہے جس دل جہاد شہادت دی آرزو نہیں اٹھی وہ منافع کا دل ہاں پر کے، دل نہ پر ادب نہ ادب سکھا سکل مو پر چت پر رب a God, God, of, God, God. Of چار ملنا نہیں لکھ چلے ہزار جو ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے وہ آتا اتری دیا ہی بائیبان بنے گا نا کسے نو کچھ نہیں آ کے تین جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے حسینی نہیں جی حسینی ہوں تو حسین سارا کچھ آخیا تینو مورا پہ بول سوال اللہ رب نہ نالو نہ وقا پھر چوکھیا بیٹھے جی اس درتی نائیے نا دھرتی جی سائی ہے مقصد نہیں سی خالی تسبی فی ہوں مقصد سی اپنے آپ دا درد نال نگرانہ کو پیش کر کوئی ہوسیب ہوئے درد تے رکھ ہائے ہے لب جائے آپ کس طرح مرگ بولتے جنہیں جنگا لڑیا کس طرح مرگ پریشان لگا آپ کسے کار حضور کیوں رو پر مارا رویا اس واسطے جو دی خاطر لڑتا رہا وا تمنا چی آئی آپ کیوں نہ تمنا اللہ کیوں نہ پوری فرمائی رب نے اس واسطے نے فرمائی اللہ تعالی نے کہ حضرت خالد نبی پاک فرمایا اللہ دی تلوار جو آگ اللہ دی تلوار کر کے ہر میدان بستر سے آئیے پر رو پائے جڑی اصل چک تھی حسینیت پیرا تھلے او حسین سی موڈیاں تے توارے اے حسینیت جدوں پیروں دے تھلے ظاہری طور پہ خو پرشان آم عزیز غفار نے حسین کا ہر تھان عزت دا دربار حسین دا فرق تھوڑا سمجھایا ہوں اگلی بیماری نو لیں اگے بیماری سے پیچھے سارا وہ بھی وہ شفا ہاں ہاں ہاں تو آندے رشید کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا سلس رشید کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا سلس ایسا نہ ہو کلی مل سارے بنیاد اللہ بیک بال آ گل چھوٹے نال گل آد کافر چھوٹا چکی رکھے نہیں چکنا باطل کے فال فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوست کمر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ ہے تو مغرب میں بھی ہے حق سے اگر غرض ہے تو بے ہے کیا یہ بات اسلام کا <سلام> محاسبہ یورپ سے در گز در توجہ نہیں فرمائی نے دین ن من ہلال حرام نرام برا بنے برائی کرے جدو کوئی خلاف بولے تو آخ میں تینویں سال ہاکم نہیں مننا پھر انہوں مار چھوڑے لا چھوڑے اگوں نہ ویے بے قرآن والا کون کون نہیں یہ ہوں دے چند کام چند جڑے خاص موٹے موٹے مشہور کتاب لڑے تھے سامنے وال بایا ابن کثیر دی جلد نمبر پن دار الفکر بیروت دی چھپی صفحہ نمبر سات سو ان کا یزید کا نہ کدہ راز وہ سر بل خمر ول گنا دل قلم ولا میں واقف میں نل قبا شل تبا میں وما من اللہ مقمورا، و و جل قلان و مشہور سی یزید برائیاں مشہور سی بالمعازف ساز شر خب شراب نوشی سید شکار بارل کا دل خوش کرنا ایک تو حلال جانور دا شکار حلال روزی دی خاطر یہ تو بزرگوں کی سنت ہے نا میرا خج آج میری غریب نواز آب سرکار اللہ اللہ لال کرتے شکار گزارا کرتے سن ہر جانور کا شکار باہر تفریح حلال ہلا کھیلنا تو وہ بھی صرف شو دل خوش کرنا مقصوص ہوئی ہو oh. تفریح مقصوص ہوا کھیل تماشا افسر صاحب وہ تشریف لائے ہوئے ہیں آٹھ دن جنگل میں رہیں گے سوروں کے ساتھ سور کھیلیں گے ول گانے بازیا و شکار وتے خا دل گلوان لوڈے ولکیاں لوڈیاں گانے گانا کتے شوکیاں वाँ वाँ चंगे लगते ने कुत्यान कुत्ते ही चंगे लगते नेता दंगल वाव रिछा दंगल वल क्रूद बंदर दंगल बंदर बन छा घोड़ों तिरस्से दौड़ा चीकते सन बंद बदरों के सिरों से सोने दोपियां कवा جب باندر مر جانا تو گم کرنا باندر نوازا رسول ہاتھوں شہید کرایا باندر مرد کرتا مرتا یہ کم ہے موٹے موٹے جڑے اس کتاب اس مقام سے لکھے ہیں انج اور بھی لکھے نے نماز بھی چڑھ دیا انج دہڑیوں کی پوری ड़ी होंगी पूरी, पूरी, पूरी सी पग भी रखता सी हां कपड़े भी पूरे पाता होंकि घर पर पूरे सामने बाकी सारा कुछ काम करता हूं चंद कम चंद बुराइया सजना हम गल मैं समझी जारी कर सहन नहीं है समझ रहे اے ہو ج کم پاک حسین تطلیب نہ کیتا انہ دی وجہ نال انہیں لادتا کہ میں نو حاکم کیوں میں جو کر رہے ہم تھی کر رہے ہم میں جو کر رہے ہم میرا عمل میرے نال میں نو منہ ضرور ہاتھ کریں یہ نہیں سی کہ یزید ایک کم حلال سمجھ دا تھی جائد سمجھ دا تا کر کے انہوں فاسق فاجر لکھانے تمام دا اتفاق ہویا ہے کفرت اتفاق اختلاف ہویا اگر وہ نہ حرام کمانو شراب نوشی جناب ہو جے کمانو اگر وہ جائز سے سمجھتا تو جائز سمجھنے والے کافی پھر تو کسے امام نے اختلاف کرنا ہی نہیں تھی توجہ نہیں فرمائی سڈے امام اعظم ابو پر احمد اللہ علیہ دے بارے آپ دے بارے ہوئے کہ آپ تو پوچھا گیا حضور یزید دے بارے جناب کی حکم ہے آپ نے فرمایا میں انہیں کافر آخدا نہیں جا ان روکتا نہیں समझ नहीं लगी गल है ना इमाम अहमद मैंने हमल चुका काफिर फतवा दताने का फिर हो इमाम ایک گل پہنچ گئی دی دی شریعت دے حرام میرا مطلب امام صاحب جی فتوا نہ دیں آپ تک حق نہیں گل اس فرمائی گل سمجھ آ گئی म था जदीदी कर समझदा तो करसैनियल सुन लिया सुन लुसैन जिंदा ने मेरा इमान हुसैन पाप की जिंदगी کر کے آپ... آپ... میرا ہاں پیر سبحال میرا پیر خیال ساجا سنسد آ رہی جنا پیر میرے لیے سان پہ आप सरकार अपना मुरीद खलीफे साजमुन मरोल ने, मैं कटने, एक मील, मील बदले पीर ख्याल फरमा मैं चिल्ला कटना गैर और मील इलाके आव देवी पीर ख्याल जोड़ा अज तक जाल है वोटे बुलाई बैठाई मैं गल नहीं करता मैं दूसरा मैं आपने फरमाया मैं नमाज पढ़ाई नमाज पढ़ाई जमात कराई किस गल कर देना बेवकूफ लोग आगने हजूर बाबा फरीद बारह साल کچی تند سے لم آج رہے اپنے بھائی فن صاحب والے وہ کس بول کی گلپ کر دوی گھنٹے لم کے کھڑے وہ چیلا چنگا گئے ہوں کی پیا کہ ہے مارے جہل ہو گئے حقیقت بولو میرا پیر خیال فرم وقتی نماز بات جماعت مہنگا کرانی فرمایا میں آخری دن آیا دیکھنا کیا ایک نور کی پالکی اتری اتنے نور دیا شکل والے بندے بیٹھے تھلے اترتے آ کے میرے مرشد سر مبارک پگ رکھتے دستار رکھتے واپس چلے میں پہلو نہ دسی میں ایک پاک مدی سن چار خلیفے سن حسن حسین سن مینو دستار بندی کرنا سن اللہ کیونکہ ولی اللہ وہ مرد کردو ہی باتھی ہوا یہ تمہیا بولو تر حسین پر حسینیت مردہ کسی گھر حسینیت نظر نہیں پی آد مردہ مر گیا خوشات بولوئے Hussain Zimba, Yadid Mal Gai कोई शक वाली गल नहीं मर गया पर होती हवाला हो गलत होरा नक वा किताब सामने पी है साल वाज पहले नंबर से گھر ہے خالی شک نہیں کوئی شک نہیں جنہ تعالی باجے شکار سورا دے ستے ڈگنے لڑا دنگل کوئی نہ कूड़ मारी जा हुसैनी लोगों हुआ और, एक और एक कम उन्हना घर ज्यादा वेखेगा जेडे घर कमे हुसैन देकेदार ने कु लड़ाया मैदान मर गया پورے پورے پورے پورے نبی توانے ہوے مسلمان مرن تھا تھان تھتل نہ روے روا کتے پیا ہے کوتا مر گیا ہالو تھلو موتی مریا ہے اس کو بولی پہ رو آزاد مانا ہوں لگن دیا کتاب کھول کے مجلے سے آزاد سد کے سبرجانے ہو تو موڑ پتہ نہیں کربر تو سد کے افسوس काम ही चौवी घंटे वाजे ते जिना बदकारी करावाने चकलिया हुसैनी बने ख़ले ने ते नारा की मार मारते हुसैनीयत जजीदियत वो मर के मोज कुटी थी आपू आखी जाने <laughs> सोच नहीं की जा रहा جدو پیادیت مردا باد تو پہلے نمبر پہ نا مارچ میرے وہی کم یدید ہر گھر سو منارا یدیدیت مردہ باد کھ نہ نہیں بولو بولو بولو سبحان اللہ <تصفح> اگے آ گئی یزیدیت دا فرق نہیں یزیدیت یہودیت ہے جردیت دا فرق ایک کے ایتھے برائی کرنا یہودیت برائی نو برائی سمجھنا ہی نہیں یزیدیت برائی نو برائی سمجھا جاندہ جا یہودی چھڈو برائی نو برائی سمجھے ہی نہیں उदेज उदेज دین ہے کوئی نی حرام حرام کوئی نی ہرام ترقی آدھے لا دینی لا مذہبیت دن بال اپنی ترجمانی اقبال اس خوانسی تہذیب کی سرجمانی افرائنج کی مجھ کو زندگی مجھ کو تو سکھا سکھایا اس رنگ میں زندگی کی اس دور کے ملا کیوں گ مسلمانی بال کی مطلب وہ کرتا نہیں پیا نہیں ہلال ہرام نہیں ترکی کھلاوے پہلا نمبریاں رکھا دوسرے نمبر مولا مولا دین شرم بڑے کھڑے نے بائیمان بڑھ گیا اسی منڈمی سمجھائی نہیں زندگی بن گیا اس कोई नहीं मन दीन सचा ही नहीं करके आज दुनिया फैली खड़ी लांति फिलहाल आई खड़ी हर घर हूं किसे किसी दीन की गल करे पुरानी बात हैं سچی بول گل ہوگلے شیشا ہو ورنہ ممبر رسول سے باڑا کی ہوا ایک سوکھی گلم خدا کی کر کے میں ہر ہر جملہ مولا کی بارگاہ چ لکھا پیا پہار کا پتا کوئی نہیں میں نس گیا سا میں نس گیا چڑھ کے قسم خدا کر کے آنا یہ مکر خبر ہو جائے نا جا دے لگے پھرتے ہیں پتہ لگ جائے وزن کی قسم خدا آدمی کھت کھت کے لایا تھی نہیں آؤ گیا پر انہیں جو ہے خبر جو کو باج باج باج مر سے آنا یہ آنا پھر ان کے پوری دنیا تیری نگاہت مر جائے تو اللہ رسول سامنے پھر سلانا ویچ بیٹھے سم خدا بھی کر کے آمبر ممبر سولی سمجھنا ممبر تو سولی برابر ہے ممبر والا سولی ٹکیچے تو پھر آ سوال کلندر اقبال <سؤال> فرما گل جدائی غلطی کے وہ اللہ کی کو سمجھا ہے <تصحب> فرمائی اللہ میں سرو سرو کرو آج سال میں جمائی وکرا کر لو جا سکولی طبقہ فارمی سوچیاں کا ہے نا وہ نام مراد حرام حرام سمجھتا ہی نہیں وہ نزدیک ترک ترقی حرام ترقی ران جنہ کپڑے تو باہر آئے آ نکل گئے جل گئے اوے نہیں جن کی جن کی گھر بہ کے شرم حیات سیدا خاتو نے جنت کا نقشہ کوئی پیش کر جائے انہوں کی آدمی رہی دنیا کتنے جا رہی ہے مولی مسی رہ گئے औरतान कराओ कुराना औरतान फरमाना भला बना अर्जुन अना औरत जेवर की आवाज गैर मर्द ना सुने तैन की जवाब देंगे स्कूल आए तो दौर समझते ही नहीं کتی منہ رکھی بول لا لے کا جو بوٹا کتے نا دونوں منہ ایک چکرے میں کسم خدا دی کر کے دونوں منہ دونوں منہ کھانا تو کھڑا ایک کرکر ترقی ترقی سچی بولی بلکہ سنو میں گل کر لگا ریسا ہو ریس شروع ہو گیا ریس جہی ہوئی ہوں ریس ایمان پہلے نمبر کھوتی جنتان تو میں پرانا آن دوں کتیاں کھوتی بنا رہے ہیں وہ نہ ریس کر کے وکھا چڑیا کہ اصا سال جو محنت کی ویکو خندرا کہڑی اسی تے اینری جی ایک سو بھی ہزار لڑکی سارے لاہور پورا میٹر کٹن آئی اچھا سوال کی گل یہ انپڑھ ایک لڑکی نہیں آئی سکول نہ پڑھی نو جا کے کہہ دے کہ تین ہزار دنیا بخت والی طرح دور سے لا جا لے نا تو واپس خیر نال بس بھائی سکول آخیا سکولی ماں پی نسل دیا یہ آخیا تو تے نمبر چوکھے کر گے تو ایک نہیں دو نہیں ہزار کچھ چپائی ڈولہ کر میں بے گھر قرآن آواز نہ سنی دے سارا کچھ دی آواز کی سارا کچھ دنیا پہ وی کڑ گے ترقی ہے کہ نہیں ہوئے گڑنے کوئی جو خلاف بولنے اگلے آخر یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے اگر کوئی ایسی ویسی بات کی ہم اندر بھی کر دیں یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے یعنی جنہ مرضی دلہ بڑے چوکھا اوڈا بڑا عزت آ ٹھیک ہے نا بلکہ <tap> اس <تصفح> بیان درکے کے ساتھ اگر ہونا ری تو پھر جیس ملنا مار پیا جائے اٹھارہ جنوری کا آ, حضرت بچ مل خواتین برقعہ پہن کر دوڑ میں شرکت کریں تو بچ ملا اخبار ہے جنگ اخبار ہے اٹھائیس جنوری تک اٹھائیس جنوری وہ میرے مولا وہ میرے مولا کیوں زلد لینا ان پتہ نہیں حال کی بنوں گا جاری قوم پوجنے محمد الا اللہ نہیں پڑھا میرا رسول اللہ میرا مزہ <مذہبے> میں حضرت ندی کے اس مان نے فرمایا اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دو فاروق کیا ملنے فرمایا میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا دکھا دو حضرت اس نے فرمایا میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا دکھا دو مولا علی نے فرمایا میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دو اگر کے خلیف وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں سیدھا کر دو معلوم تو مر کے ایسا چونچ ہشر ویک کر مولا کی کرنا ہے کہ میری وجہ نال ہر کسے نوں مننا سی کہ ہر کسے نوں میرے خلاف نہیں آیا ہر باب من دون اللہ تفصیل کھول کے حضرت نے فرمایا میں نے بارگاہ رسالت سے پوچھا یا رسول اللہ یہود و سارا نے اپنے عالموں کو خدا بنا لیا تھا فرمایا نہیں خدا نہیں بنایا تھا انہوں نے اگ سجدے نہیں فرکر فرمایا دے سن کہ جو حرام آن ہلال سن ہر پیچھے لگے جی شرم کرو شری میں برخا پا کے پھر پہلو ہر مبارک تو بسملہ چکر لوگ دیا دیا نہیں ساری عزت نہیں فرمائی شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی اپنی کتاب شواہد نے فرمایا جہمایا پڑھنے والے سکول دی پڑھائی تے دین دی کٹھی فرمایا اے مسلمانہ واسطے ہی زیادہ خطرناک لے. اگر یہ حوالہ ایمان یوسف بن اسماعیل نبانی نہ ہونے لا لو کر دینا فرمایا وہابی ٹھیک ہے امت واسطے نقصان دہ پر جڑے بلمان دونیں تالیم کٹھے رکھن گے نا आख वाह भी सख्त नुकसान देह ने क्योंकि वावी कुरान हदीस का हवाला देना दे सुन भी लगा दसो कि पेश करो ते मैं तेन लित फेरन जा रहे तवज्जो नहीं फुरवाई नहीं سکول ٹی وی ووٹ اے یہودیت سکھانے میں ہوں یہاں انکار وہ جزیدیت سی حرام حرام سمجھتا تھی پر چلتا نہیں سر ہوں جا جزیدیت کھلوتی ہے یا یہودیت کھلوتی ہے وہ سہنیت کتوں کا کلندر اقبال فرماندہ کاف لائے میں ایک حسین نہیں کاف لائے جانے ارے حسین کی مطلب جدید جدید تو ود ود پر حسین بھی لگے تبجو نہیں فرمائی آخ سبحان اللہ میرا موضوع شیشا میں کرا اپنا لیا ہاں ایک گل ہو کے پھر سنا دینا سنا کے تو پھر ختم کر دینا آ ویکو تنہوں تو میں آخا یہ حال سے مطلب یہ نہ مدرسے ہیں جو حرام سڈو ترقی سمجھ لینا آتاب جی ترین جدید عربی سکھائنے کا ماڈرن طریقہ ماڈرن جگہ پہ ہاں جی مشترک عربی سکھانے کا ماڈرن اس میں وہی جو میری تھن ریس جیڑی نہیں برخ آ چکر صرف مومنا واسطے اسے برخ ہی نہیں برخا کی دوپٹا ہی کولی تھلے کی لکھیا دوڑ پہ لادیاں نے تھلے لکھیا آئشہ تو تو سابے کو رفیق آتے ہاں آئشہ اپنی سہیلوں سے دوڑ لگا رہی ہے ریت کر رہی ہے آئشہ تو تصبے کو رفیقاتے ہاں آئسہ اپنی سہیلیوں سے آگے نکل رہی ہے اور نکی جانتی ہوں پوچھو تیرو کی اے تعلیم ماڈرن ماڈرن طریقہ ہے یہ مدر پینگا ہوئے ہوئے ہوئے وہ جامع دا بھی ایک فائد ہے میرے کو جامع نہیںمیا لا رہا وہ فائدہ وہ جناب انگلش وہ آ جی وہ ماشاءاللہ اللہ جب موسم بہار کیا مت کی بوائی کٹائی یہ پاکستان میں پسندیدہ موضوعات ہیں جی بھنگڑا ناچ گانے یہ پاکستان کی وراثت یار ایسے قسم خدا ہون ہو امام حسین تے یدید ہوں امام حسین نو آخر سی تشا ہو پہلو حسین امام حسین آخر سی جدید تیل ہے یہ تیرے بھی گرو نے تشاح ہو پہلو ادھر فارے گا بعد والے پاس آواز افسوس دعا کر کے بارے میں جو شیعہ سے تعلقات اور کھانا پینا بھی ان کے ساتھ رکھتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے کسی بد مذہب نال دوستی تعلق رکھنا جائز نہیں جگہ رکھے گا ان کے پیچھے نماز نہیں جو فتو ہے وہ یہ باہنے. کاری صاحب دا کا شکر دو میرا ہو جائے میرا بےمان ہو جائے تو ہو گاری ذمہ دار تھوڑے نے بےمان جو ہو جاوے حضرت نو علیہ السلام دا پتر جو پترا کھڑا جی توجہ نہیں فرمائی ہاں جی کاری صاحب یا میں اس کام چاضی ہو گئی ہے تو فتوا دئیے بھی ٹھیک کر پیا کرنا پھر آسان ہو ورنہ فتوا ہوئی ہے جو اصل <تصفح> تو <توجہ نحن تصفح> <تصفح> <تصفح> जे उस काम किया दुश्मन है खातर कु खोती खातर जी पै जाए तेरी खोती साफल मूह मारे था लड़ाई हो गई जो दुश्मन होना जोल भी जनाजा च पड़े ना آپ اس مول <سؤال> کے پیچھے نماز نہیں پڑھ جے مول صاحب بس بس ترکی نہیں بڑی دا کل کتنے کھڑا سا کھن جنا پڑھنے جا سکتا پتا ساری پرانی شریق برادری لگی ہوتی تیرے دشمن دنیا دے دشمن حکم آیا سلوک دا جتھے حکم آیا کہ تسا دشمنی جنادا وے جملی دے پیچھے نماز نہیں ہوں صحابہ دی رسول اللہ دی رب العالمین دی کوئی غیرت نہیں کرو اللہ حلو سے جوڑے مبارک دس جان دے بیٹھے ہو جو خدمت کر کرو کر اپنا فرض سمجھو جس جا دن سکول تنظیم دا کوئی دخل نہ ہوا دو خدمت کرو تھوڑا ہی فرض ہے ہاں جی جی شامل ہوگئے اتے چندہ دے تھی کھل اتر جائے گی آخر الحمدللہ رب ہے پاپیا ہدایت گمراہانوں ہدایت کر دشمنان اسلام سبا فرماتا زندگی اسلام والی آج کے اسروہنی اجتماع کی تو سلامیاب اصلا تو سلا ملک سیدے یا محبو بلا اصلا تو سلام کیا نور نور اللہ والا واسونی جڑ کے جڑ کے در سماگ